سوال ہے کہ اجتماعی قربانی کرنے والوں میں اگر کسی نے یا بعض نے یہ نیت کی کہ ہم تو گزشتہ سال کی قربانی کی قضا کر رہے ہیں تو کیا ایسا کرنا درست ہے صدر شریف فرماتے ہیں کہ شرکاء میں سے ایک کی نیت اس سال کی قربانی کی ہے اور باقیوں کی نیت سال گزشتہ کی قربانی کی تو جو اس سال کی نیت ہے اس کی قربانی صحیح ہے اور باقیوں کی نیت باطل کیونکہ سال گزشتہ کی قربانی اس سال نہیں ہو سکتی قربانی کی قضا نہیں ہے ان لوگوں کی یہ قربانی تتوع یعنی نفل ہوئی اور ان لوگوں پر لازم ہے کہ گوشت کو صدقہ کریں بلکہ ان کا ساتھی جس کی قربانی صحیح ہوئی ہے چھ لوگوں نے گزشتہ سال کی نیت کی تھی جو کہ ان کی نیت باطل ہونے کی وجہ سے ان کی قربانی نفلی ہو گئی اور ان پر گوشت صدقہ کرنا لازم ہے ساتواں شخص جس نے نیت یہ کی تھی کہ میں اس سال کی قربانی کر رہا ہوں اس کی نیت درست ہونے کی وجہ سے اس کی قربانی بھی ادا ہوگی مگر ان کے ساتھ شراکت کی وجہ سے اس پر بھی لازم ہے کہ اس گوشت کو صدقہ گردے اپنے استعمال میں نہ لائے اللہ تعالی عالم